اشاعت فرمایا وہ یدول انسان بشرری دعا اہو بالخیر اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے وہ کان ال انسان و اور انسان جلد باز ہے بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے شاہد کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو بات بات پر بدعا بد دیتے ہیں اپنے آپ کو بدعا بد دیتے ہیں اپنی اولاد کو بدعا بد دیتے ہیں اپنے کاروبار کو بدعا بد دینے لگ جاتے ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں سے لوگ ہیں کہ ذرا سا غصہ آتا ہے تو اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ کاش مجھے جلدی موت آ جائے یا اپنی اولاد کو کہیں گے کہ جا میں تیری لاش دیکھوں اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے تو فرمائے انسان جس طرح بھلائی کی دعا کرتا ہے اس طرح بسا اوقات اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر یا اپنے مال پر وہ بد دعائیں بھی کرتا ہے انسان تو بڑا جلد باز ہے اگر اللہ تعالی اس کی یہ دعائیں قبول کر لے تو خود انسان ہی کو افسوس ہو لیکن ہمیں اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس لیے تم یہ غور کرو کہ تم اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہے ہو تو ہر حال میں انسان کو اچھی دعائیں اور اچھے الفاظ نکالنے چاہیے کیا معلوم قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے تو بےڑا پار ہو جائے گا ان شاء اللہ و اللیل ہم نے رات اور دن کو دو نشانی بنایا آیت پس ہم نے رات کی نشانی کو تاریخ بنایا رات اندھیری ہوتی ہے آیتن نہاری مب ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ دن روشن ہے تب تلم میں رب تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور دن میں روزی کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو ولیتا عدد و عادت اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اپنے حساب کو جان لو یہ دن رات سے ہفتے بنتے ہیں اور پھر ہفتے سے مہینے اور مہینوں سے سال بنتے ہیں وہ کل شعیل تَفْصِيلًا ہو اور ہر چیز کی ہم نے خوب تفصیل بیان فرما دی وہ کل نہ انسان ان ہو فی اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لازم کر دی یعنی جہاں انسان جاتا ہے اس کی قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کے نصیب اچھے کر دے وہ نو خریجو لہو یوم قیامتی کتاب منشورا کل بروز قیامت انسان کے لیے ہم ایسی کتاب نکالیں گے کہ جس میں انسان ہر چیز کو کھلا ہوا پائے گا اس کے نامۂ اعمال لکھے ہوں گے ایسی کتاب کل بروز قیامت ہر ایک کو دی جائے گی ایک کتاب کا اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامائے اعمال پڑھ کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کا آج کے دن تو خود اپنے اوپر حساب لینے کے لیے کافی ہے خود نامہ اعمال پڑھ اور دیکھ تو نے کیا عمل کیا ہے تو جنت کا مستحق ہے کہ جہنم کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے منیہ ان نما یا تدیل ہی۔ جو ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ خود اپنی جان کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا یعنی نیکی کا سلا اور انعام خود ہمیں ملے گا نیکی کرنے میں خود ہمارا بھلا ہے امن بل فنما یا دل اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی پر ہے الا تزرواز وزرا اخرا اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا اما کنہ معدینہتا نبازا رسولہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسولوں کو نہ بھیجیں رسول آتے ہیں ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں لوگ عمل نہیں کرتے تو پھر لوگوں پر عذاب آتا ہے وہ ادا اود نہ انہ لکھا اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے امر نا مترفیحہ تو ہم اس بستی کے سرداروں کو حکم دیتے ہیں اتمام حجت کے لیے حجت مکمل کرنے کے لیے ان کے بڑوں کو آخری مرتبہ سمجھایا جاتا ہے فقو فیحا پس وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں فحق قلعی حلقل پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے دم مرنا تد میرا ہم انہیں تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تباہی اور بربادی سے محفوظ فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ کم آہ لکنا مین القرونی ممبادی اور ہم نے نو علیہ السلام کے بعد بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا وہ کفا بھی رب بھی کبھی اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار دیکھنے والا وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا وہ باخبر بھی ہے اور بصیر بھی ہے ہمارا کوئی گنا رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے من کانا یرید العجی اور جو دنیا چاہتا ہے دنیا دنیا دنیا اجل نا لہو فی ہا ماں نشا نریدو تو ہم اس دنیا میں سے جتنا چاہتے ہیں اتنا اسے دے دیتے ہیں سما جہن لہو جہنم پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں صرف دنیا مل جائے کوئی کمال نہیں ہے صرف دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فکر عطا فرمائے یا صلاح مضموم مدشورہ اور ایسا شخص جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر اور دھکے کھا کر داخل ہوگا مضموما کے معنی جس کی مذمت کی جائے جسے جس ملامت کیا جائے اور مدحورہ کے معنی دھکے کھا کر مراد یہ ہے کہ بڑے ذلیل و رسوا ہو کر ایسے لوگ جو صرف دنیا چاہتے ہیں جہنم میں بڑے ذلیل و رسوا ہو کر جائیں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ فرمائے من اراد آخر رہتا جو آخرت کا ارادہ رکھے وہ سایہ اور آخرت کے حصول کے لیے کوشش کرے یہ تو بہت کم لوگوں کو آخرت کے حصول کی فکر ہے قرآن مجید فقان حمید فرماتا ہے آخرت کا ارادہ بھی کرے اور پھر اس کی کوشش بھی کرے وہ ہوا اور وہ مومن بھی ہو اس کا عقیدہ بھی درست ہو فلا کان اص یو پس مشکور یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں قبول کی جائیں گی اور ان کوششوں کا انہیں اچھا سلا اور بدلہ دیا جائے گا ہمارے لیے راستہ واضح ہے ہم دنیا کے لیے کوشش کریں یا آخرت کے لیے کوشش کریں عقلمند دانا سمجھدار اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کلن ند ہا این اکو ربک اس کو اس کو دونوں کو آپ کے رب کی اتا سے ہم دیں گے دنیا کی کوشش کرنے والوں کو تھوڑی دنیا دے دیں گے آخرت کی کوشش کرنے والوں کو آخرت پوری پوری دیں گے اور وہ دنیا میں بھی محروم نہیں ہوں گے اب یہ تو ہم پر ہے کہ ہم رب العالمین سے کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں وما کانا اطو ربی کا تیرے رب کی اتائیں محدود نہیں ہیں اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں تو ہمارا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم اسے کیا مانگتے ہیں رب نا آتی نا فل دنیا ہسنا اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے صرف دنیا صرف دنیا کیا کرنا ہے دنیا کو صرف دنیا پا کر کون سی بڑی کامیابی ہے ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر خبر میں جانا ہے اون دیکھو کئی ففت اللہ آلہ باد کیسے ہم بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں دنیا کے اندر کوئی نیکی میں آگے ہے کوئی مال میں آگے ہے کوئی گناہوں میں آگے ہے یقیناً جو نیکی میں آگے ہے تقوے میں آگے ہے جس سے اللہ راضی ہے وہی کامیاب ہے ول آخرات اکبر و اور ضرور آخرت میں ایسے لوگوں کے بہت بڑے بڑے دراجات ہیں وہ اکبر تفدیلا اور ایسے نیک لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی سور بنی اسرائیل مکی ہے اور آپ جانتے ہیں مکی صورتوں میں مشرقین مکہ کا بہت زیادہ رد کیا جاتا ہے مع اللہ تجن آخرہ تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت قرار دو کسی اور کو خدا مت سمجھو فتح و عدا مضمو مم ورنہ تم زریل و رسوا ہو کر رہ جاؤ گے بے کس بن جاؤ گے مخ بے بس اور بے کس کو کہتے ہیں مضموما ذلیل رسوا تو جو شرک کرے اور کسی کو خدا سمجھے الہن آخرا لا آخرا الا اللہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو کسی اور کو معبود سمجھے وہ آخرت میں ضلیل رسوا ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس رکو کی ساری برکتیں عطا فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک ہے دنیا کی کوشش کرنے والا اور ایک ہے آخرت کی کوشش کرنے والا ایک وہ شخص ہے کہ جو آخرت کی خاطر اپنی دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو آخرت کو فوقیت دیتے ہیں وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی حوث اور لالچ سے اللہ تعالی ہم سب کی جان چھوڑا دے